ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب آ جائیں سامنے آ جائیں الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم عالیہ سعید المسلین نبی نام علی علیہ واسع اجمعین منتبِ حسین الدین و الله تعالى اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للرجال تصفیق للنساء متفق عليه زاد مسلم صلاح آج کا یہ درس شروع رہا ہے اس تعلق سے کہ اگر امام بھول جائے تو کس طرح سے اس کو ٹوکنا چاہیے یا اپنی زبان میں لقمہ دینا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں لقمہ دینا امام کو لقمہ کیسے دیا جائے گا کیسے اس کو بتایا جائے گا کہ اس سے غلطی ہو گئی تو امام اپنی جگہ پر امام ہے لیکن اگر امام کوئی غلطی کرے تو کیا ہم غلط نماز پڑھیں گے نہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز چار کے بجائے دو رکعت پڑھائی سلام پھیر دیا کچھ نکلنے والے مسجد سے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کھمبے کے پاس ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے تو ایک صحابی جن کو ذلیدین کہا جاتا تھا ان کا لقب تھا انہوں نے کہا آپ کو سیغا کس سوالات امنسی رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو کم نہیں کی گئی ہے اور میں بھولا بھی نہیں تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول و صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج چار کے بجائے دو ہی پڑھائی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ جیسے صحابہ نے تصدیق کی اور بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دو رکعت نماز اور پڑھائی پھر اس کے بعد صدی سہ کیا اور فرمایا کہ انما نما آنا بشرن انسا کم آتن کہ میں بشر ہوں انسان ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو اور بعض روایتوں میں ہے اس اسی روایت میں یا دوسری روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے آیت میں غلطی ہو گئی یا اسی موضوع سے تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھول جاؤ تو مجھے آگاہ کرو بتاؤ اگر امام بھول جاتا ہے تو یہ نہیں کہ امام اس کو امام مان لیا تو جیسے نماز پڑھے ویسے اس کے پیچھے لگے رہیں گے نہیں امام ضرور ہے لیکن اگر غلطی کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کی غلطی پر عمل کرنا ہے نہیں کوئی بھی اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی بھی عالم دین ہو اگر کوئی بات بتاتا ہے صحیح بات بتاتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق تو عمل کریں گے غلط بات بتاتا ہے تو ٹوک دیں گے ہاں دریافت کر لیں گے اس سے پوچھ لیں گے کہ یہ بات کیسی ہے آپ صحیح سمجھائیے ہم کو تو اگر امام سے غلطی ہو جائے اگر آیت وغیرہ میں غلطی ہوتی ہے تو جس کو یاد ہے وہ بتائے یہ نہیں کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں تو ہم غلط سنیں نہیں آپ کو معلوم ہے یا مقتدیوں میں سے کسی کو معلوم ہے تصحیح کرے بتائے کہ صحیح یہ ہے امام کو بھی کوئی آیت چھوڑ دیتا ہے یا کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے بھول جاتا ہے تو اس کو بتانا ہے تو اگر اسی طرح سے اٹھنے بیٹھنے میں رکاتوں میں رخو میں سجدے میں اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے تصبیح للرجال کہ مرد لوگ اگر غلطی سے امام کو آگاہ کریں گے تو کیا کہیں گے سبحان اللہ کہیں گے تصبیح مطلب کیا سبحان اللہ اور عورت اگر آگاہ کرے گی تو اپنے دو اپنی دو انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کے پشت پر ایس سنگی یہ طریقہ ہے عورتوں کے آگاہ کرنا کیونکہ وہ زبان سے نہیں بولے گی اس کی آواز بھی پردہ ہے کہاں کی حدیث ہے دیکھیے کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ روایت ہے سب کے یہاں یہی ہے سب لوگ اس کو مانتے ہیں سوائے اپنے ہندوستان پاکستان کے علماء کے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر امام کو ٹوکنا بتانا ہو تو کیا کہو اللہ اکبر کہو اس حدیث کی سراہت کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے تکبیر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر مردوں کو مرد لوگ جو ہے مام کو غلطی سے آگاہ کریں تو تکبیر کہیں اللہ اکبر کے اندر ایک طرح کی اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے اس کو آگاہ بھی کرنا ہے اور پاکی بھی اس اعتبار سے بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالی بھول چوک سے پاک ہے بھول چوک کے آئب سے اللہ پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تسبیح ہے سبحان اللہ کہو تو دیکھیے ہمارے یہاں اس بات پر بالکل اس کے مخالفت, اس کے مخالفت میں عمل ہوتا ہے اور علماء لوگ فتوا بھی دیتے ہیں کہ تکبیر کو اللہ پر. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح للرجال صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نماز میں مرد لوگ تسبیح کے ذریعے سے امام کو آگاہ کریں گے اور عورتیں یا عورت کس طرح سے آگاہ کرے گی ہاں اپنے داہنے ہاتھ کی دو انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی پشت پر اوپر والے حصے پر ایسے, ایسے اس طرح سے آگاہ کرے گی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بھول جائے تو اس طرح سے ہم کو آگاہ کرنا چاہیے اگلی حدیث وعن مطرف ابن ابن رضی اللہ تعالی عمانبی عنہ عنہ عنہ قال وائک رس ال صلی اللہ عل وسّ وفی صدر عزیز ان کا عزیز مرچل کل آپ نے یہ حدیثتثت سنی اور آج پڑھ لیجیے من البقہ اخراج الحم ص ابن اقبال وصحاب ابن اقبال یہ حدیث صحیح ہے متربن عبد اللہ ابن شخیر عبداللہ بن شخیر یہ صحابی ہیں ان کے بیٹے مطرف ہیں تابعی ہیں وہ اپنے والد سے یعنی مترف عبداللہ ابن شکیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ نماز کی حالت میں آپ کے سینے سے ہاڈی کے ابلنے کی طرح سے آواز آ رہی تھی یا آتی تھی تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کس وجہ سے رونے کی وجہ سے رونے کی وجہ سے, کی وجہ سے آپ آیات سے گزرتے تھے آپ رکن میں ہیں سجدے میں ہیں اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی آیتوں سے گزرتے ہوئے ہاں آپ عذاب،, عذاب کے بارے میں سوچ کر کے آپ کے آپ رونے لگتے تھے اور آپ کے سینے سے آواز نکلتی تھی تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر خوف الہی خشیت الہی اور عذاب غرہ کا تذکرہ پڑھ سن کر کے آیتیں پڑھ کر کے یا رکوع اور سجدے میں اللہ کی عظمت کو یاد کر کے اگر آدمی رو پڑے تو اس رونے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی یہاں ہو پر اس مقصد سے اس حدیث کو پیش کیا ہے اسی طرح سے بعض اور حالات ہیں جن سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے آگے کچھ کا بیان آ رہا ہے ون علی الله اللہ تعالیٰ قال كان رسول قان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکن تو ادا تعیط وسّی وبن وحدیث صحیح یہ بھی صحیح حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو وقت داخل ہوتا تھا میرے لیے دو وقت مقرر تھے کہ میں جس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتا تھا تو کبھی اگر ایسا ہوتا کہ میں گھر میں داخل ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے کھنکھارتے کھنکھارنا سمجھتے ہیں <coughs> اس طرح سے کرتے ہیں احساس دلانے کے لیے کہ میں نماز میں ہوں ہو سکتا ہے اس بات کو آگاہ کرنے کے لیے اس طرح سے آگاہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند رہتا رہا ہو اور آواز دروازے پہ دستک دیتے رہے ہوں یا السلام علیکم کہہ کر کے اجازت چاہتے رہے ہوں تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم دیتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی طرح سے اس طرح کی تنبی اگر کسی کو کرنا ہوا کسی کو کرنا ہوا اور نماز اس طرح سے کرتا <تصفح> ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ضرورت پڑتی ہے ہاں گھر میں خواتین کو بھی ضرورت پڑتی ہے گھر میں خواتین کو بھی ضرورت پڑتی ہے اب کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے آ, اور کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آ جائے آ, تو آ, اس طرح سے وہ آگاہ کر سکتی ہے اپنے بچے کو یا شوہر کو اس طرح سے ضرورت پڑنے پر تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں تو نماز کو ایسی سمجھتے ہیں کہ بالکل پھس فس پھسی نماز ہے ہاں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں حرکت کثیر بہت زیادہ حرکت جس کو کہتے ہیں اس سے نماز ہماری باطل ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کی جن چیزوں کا ثبوت حدیث میں ہے ان سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے پچھلے درس میں شاید بات گزری ہوگی کیا ہو سکتا ہے آگے آئے کہ نماز میں چلنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے صحیح ہے کہ اگر نماز بلاوجے کوئی چلتا ہے آ? آگے پیچھے ہوتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر نماز کی ضرورت سے متعلق آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے تو نماز اس کی باطل نہیں ہوتی کب آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے صف میں آگے جگہ خالی ہو گئی تو پیچھے والوں کو آگے آنا ہے کہ نہیں یا بغل والے کو صف میں ہے کہ نہیں جی ویسے جلد بازی میں ہم لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ لیا رکو میں چلے گئے جلدی سے دیکھا کہ تھوڑی سی جگہ خالی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ انگوٹھا جہاں ہمارا پڑ گیا بس اب سلام پھیرنے تک جو ہے وہ انگوٹھا ہمارا داہنے پاؤں کا انگوٹھا آٹھنا نہیں چاہیے یہ غلط طریقہ ہے ہاں یہ غلط طریقہ ہے غلط مفہوم لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہاں انگوٹھے کا مسئلہ نہیں ہے اگر نماز میں خالی جگہ ہو گئی ہے تو اس کو پر کر لیجیے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے لا تترک الفروجات تروجات شیطان کے لیے اپنے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو شیطان کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے اس طرح کی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی تنہا کوئی آدمی آیا نماز پڑھ رہا ہے ہاں امامت شروع کر دی اس نے فرض نماز کی دوسرا آدمی آیا اس کے داہنے جانب کھڑا ہو گیا تیسرا آدمی آیا اب کیا کرے گا وہ امام کو آگے بڑھائے گا یا اگر جگہ ہے تو اگر جگہ نہیں ہے تو امام کو کہہ دے گا اشارہ کرے گا نہیں تو مختلف کو اشارہ کر دے گا ہاتھ تھوڑا سا وہ پیچھے آ جائے گا تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی نہیں نماز باطل نہیں ہوتی ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے مسئلہ کہ مولانا نماز میں چلنا کیسا ہے ہاں ہو سکتا ہے مجھے کہیں دیکھ لیا ہو کہ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی آگے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے وہاں سے اب سترا ہٹ گیا تو ستھرے کے لیے آدمی کبھی یہ چاہتا کہ پیچھے سے آگے آ جاتا ہے یا کسی اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو شاید انہوں نے دیکھا رہا ہوگا تو ہاں کہا کہ مولانا نماز میں چلنا کیسا ہے میں نے کہا اگر نماز کے تعلق سے چلنا ہے تو آدمی چل سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ویسے نماز تفریح کے لیے تھوڑی ہے کہ نماز جو ہے پڑھ کر آدمی نیت باندھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھنکار دیتے تھے آ آ آواز کے ذریعے سے بتا دیتے تھے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے ایک مسئلہ اور آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال کئی فرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلمون علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے اور صحابہ سلام کرتے تھے تو کس طرح سے سلام کا جواب دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں مثال کی طور پر سنت ادا کر رہے ہیں اور صحابہ ہاں مسجد میں داخل السلام علیکم کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جواب دیتے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاکا اور اپنے اپنی ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی کی انگلیوں کو ایسے کھولا اسے اس طرح سے اس طرح سے گویا کہ جواب ہو گیا تو یہ درست ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی بعض لوگوں نے اس میں تعویل کی ہے کیا تعویل کی ہے کہا کہ نہیں یہ جو ہے اس وقت کا معاملہ ہے جس وقت نماز میں گفتگو جائز تھی آ? ان کا یہ اعتراض صحیح ہے آ? یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے بات چیت جائز تھی ہاں صحیح نہیں یہ کیوں اس لیے کہ جب بات چیز جائز تھی تو ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کیا ضرورت سمجھے کہ نہیں ہاں سمجھ گئے جی اشارہ کرنے کی کیا ضرورت بلکہ تب اگر بات چیت کرنا جائز تھا تو پھر ہاں وعلیکم السلام کہتے تو یہ اعتراض صحیح نہیں اور صحابی کب پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اگر زندگی میں پوچھتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ان سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اشارے سے جی دیا جا سکتا ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوگی کھانے پر مسئلہ جاتا ہے آہ, کھانے پر مسئلہ آ جاتا ہے وضو پر مسئلہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وضو کر رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ ایک عبادت میں لگے ہوئے ہیں ایک عبادت کے ہوتے ہوئے دوسری عبادت نہیں کی جائے گی یہ کیا بات ہے ہاں وضو کوئی کیا کہتے ہیں جب نماز میں سلام کا جواب اشارے سے دیا جا سکتا ہے تو پھر ہاں وضو کی حالت میں سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے اور کھانے کے وقت بھی دیا جا سکتا ہے Hmm? بعض لوگ جو ہے کھانے پر جو ہے اگر کسی نے آنے والے نے سلام کر لیا تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو جاتے ہیں غصہ تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے مولانا کھاتے وقت سلام کا جواب دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں بھائی ہاں اپنے آدمی کے منہ میں اگر لقمہ ہو تو لکما کو کھا کر کے آدمی السلام کہہ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سارے مسئلے گڑھ رکھے ہیں اپنی طرف سے بہت سارے مسئلے بنا رکھے ہیں لوگوں میں فتوا رائج کرتے رہتے ہیں اور اگر کبھی دیکھ لیا اس کے برخلاف کام کرتے ہوئے تو اوپر سے دوسرا فتوا اور لگ جاتا ہے کہ یہ دیکھیے نیا نیا کام کر رہے ہیں نئے نئے لوگ نیا, نیا نیا کام یہ دیکھیے حدیث پڑھ کر کے کہاں سے آئے ہیں اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ حدیث دکھائیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت سلام کا جواب دیا ہو الٹا سوال کرتے ہیں بھائی آپ منع کرتے ہو تو منع کرنے کی دلیل لے آؤ سلام کا جواب تو عام حالات میں آدمی جو ہے پیشاب پخانے کی حالت میں ہو تو سلام کا جواب نہ دے باقی حالات میں سلام کا جواب دینا ہی ہے تو آپ منع کر رہے ہیں تو آپ دلیل لے آئیے ہم کیوں لے آئے ہمارے پاس تو عام دلیلیں ہیں کہ سلام کا جواب دو سمجھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی کہاں کی روایت ہے سنن نبی داؤ, سنن ترمزی اور یہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے. جب صحیح حدیث حدیث ہے ہے جب تو پھر عمل کرنے میں کیا حرج ہے کیا حرج ہے جانتے ہیں کیا حرج ہے کہتے ہیں ایسے اگر کوئی جو ہے نماز کے حالت میں ایسے کرتا ہے تو یہ عمل کثیر ہو گیا زیادہ عمل ہو گیا اس سے نماز باطل ہو جائے گی اپنی طرف سے ایک جو ہے قاعدہ گڑھ رکھا ہے کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے ہاں عمل کثیر ابھی آگے بتاتا ہوں کہ عمل کثیر کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سمجھ گئے جی جی فرمائیے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ دیکھ کر کے بھی سلام کرتے تھے سوال کیا پوچھا عبداللہ بن عمر نے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کیسے دیکھا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں دیکھی کسی <coughs> مجلس میں آدمی کوئی داخل ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے نہیں سلام کرتا ہے سلام کرتا ہے اب مسجد میں کوئی داخل ہوا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو داخل ہونے والا کیا کرتا ہے السلام علیکم و اللہ کہتا ہے ہاں تو اسی طرح سے بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور آنے والا سلام کا جواب دیتا سلام کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جواب دیتے تو دونوں چیز موجود ہے آپ کے سوال کا جواب یہی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ دیکھنے کے باوجود بھی سلام کر لیتے تھے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ دوسرے لوگ غلط مطلب غلط انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں غلط انداز سے پیش کرتے ہیں طریقہ کیا کہتے ہیں ارے بھائی اب تو تمہاری حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازی کو سلام کیا کرو کوئی نماز پڑھے تو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہ مطلب ہے حدیث کا ہاں جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھا ہوگا حضرت آشر رضی اللہ تعالیٰ علامہ علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وضو کرنے کے بعد بعض بیویوں کو बोसा دے کر کے چلے جاتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے تھے اماں ایشا صدیقر رضی اللہ تعالی عہٰ کیا بیان کرنا چاہتی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد عورت کو چھو لینے سے بوسا دے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اب اس کو کہہ رہے ہیں اس کو مذاق بناتے ہیں لوگ جن کے دلوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سنت رسول کے لیے جگہ نہیں ہے مذاق بناتے ارے بھائی کیا ہاں تو حدیث ایسی ہے کہ دیکھو یہ کیا بتاتے ہیں کہ دیکھو حدیث ہے کہ وضو کے بعد بیویوں کو بوسہ دے کر کے جو ہے جو وہ مسجد جانا سنت ہے کیا بتا رہے ہیں کیا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی حدیث میں لکھا ہے ان کی حدیث میں لکھا ہے کہ وضو کے بعد بیویوں کو بوسہ دے کر کے نماز پڑھنے جانا سنت ہے یہ حدیث میں لکھا ہے. مسئلہ کس طرح سے ہے کس انداز سے ہے اس کو قبول کرتے ہیں. اس کو ایک دوسرے انداز سے ہاں؟ کہتے ہیں کہ ہاں آپ دیکھو ان کے ہاں نماز میں ایک نماز کی حالت میں سلام ہی کرتے ہو اور نمازی جواب دیتا ہی پھرے کتنے لوگوں کا سلام کے کتنے لوگوں کے سلام کا جواب دے گا ہاں اس طرح سے دیکھیے ہاں؟ حدیث کو اس طرح سے نہیں پیش کرنا چاہیے الٹا مانا الٹا مانا بتانے کے لیے ایک اور بھی ڈھونڈے انداز میں کیا کہتے ہیں لوگ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرشتے نمازی کے لیے نماز پڑھنے والے کے لیے جب وہ نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس وقت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا کیا حدیث ہے کیا حدیث ہے کہ فرشتے نماز پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ مغفر الرحم کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس پر باب باندھ دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نمازی اپنی نماز کی جگہ پر اگر وضو توڑ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کیا بات باپ با با باندھا امام بخار رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بتانے کے لیے کہ اگر دوسرے لفظوں میں اگر مسجد میں کسی کی ہوا خارج غلطی سے ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ گنہ گار نہیں اور حدیث کون سی لہٰذے یہی حدیث کے نمازی کے لیے اس وقت تک فرشتے دعائیں مفرت کرتے رہتے جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اب اس کا مذاق جانتے ہیں کیسے اڑایا ہے لوگوں نے دیکھو ان کے پاس حدیثیں ہیں حدیث موجود ہے کہ مسجد میں ہوا خارج کرتے پھرو آ? یہ مفہوم ہے حدیث کا اللہ, حضر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو اور یہ چھوٹے موٹے لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے شیخ الاسلام اور مقرر وقت اور کیا کہتے ہیں مناظرہ ہند کہلانے والے لوگ اس طرح کا مذاق ہاں ح حضی... نبی صلی اللہ علیہ حدیثوں کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا آ? رہے گا کہ چلا جائے گا قل کنتم کیا تم اللہ کا اللہ کے رسول کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو لا ضرور اس اور بہانہ پیش نہ کرو قد کفر تم بعد ایمان ایمان لانے کے بعد بھی تم کافر ہو گئے تو اس لیے احدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں جگہ ہونی چاہیے ہم کسی چیز کو حرام اور حلال کرنے والے کون ہوتے ہیں جب ثابت ہے تو مانو اپنے گھر سے مسئلے نہ بناؤ آگے دیکھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل امامت بنت زینب فعیدہ سجد وغا ویدا کام حاملہ متفق کنال کہاں بھاگ کے جائیں گے صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس روایت کو ذرا سے سنیے جو لوگ عمل قطیر کے لیے چلاتے ہیں بہت زور زور سے آواز لگاتے ہیں ابو قطع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور آپ نواز کے حالت میں اپنی گود میں کس کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے امامہ بنت زینب اپنی نواسی امامہ کو ہاتھ گود میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اپنی نواسی امامہ کو گود میں اٹھائے ہوتے تھے جب رکو کرتے اور سجدہ کرتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو گود میں لے لیتے تھے بچے کو گود میں لے کر کے نماز پڑھنے کا ثبوت اور وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے کے اندر اس یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر ہے بہوا یا امو انا سفی المسد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا امامت کراتے وقت کیا کرتے تھے لوگوں کو ایک امامت کراتے تھے گود میں امامہ بنت زینب ہوتی تھی لوگ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح ہوئی کہ غلط نعوذ باللہ ہاں کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے اسوہ ہے کہ نہیں ہاں امام صاحب کوئی اگر بچے کو لے کر نماز پڑھا دے تو اسی دن مسجد کے جو ذمہ داران اسی دن ان کا جو ہے لگا دیں گے لگا دیں گے کہ نہیں اچھا اس حدیث کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں آپ جو ہے مارکیٹ میں تھے آپ نماز کا وقت ہو گیا آپ کے گود میں بچہ ہے آپ آ کر کے مسجد میں چلے آئے نماز پڑھنے کے لیے بچہ رونے لگا کیا کریں گے رونے دیں گے اس کو بہت ساری خواتین نماز پڑھنے آتی ہیں بچہ چھوٹا بچہ شیرخوار بچہ ہوتا ہے رونے لگتا ہے بچی ہوتی ہے رونے لگتی ہے ماں کیا کرتی ہے چھوڑ دیتی ہے اس کو گود میں لے کر کے نماز پڑھتی ہے جائز نہیں ہے جائز ہے جمرہ کرنے جاتے ہیں لوگ جماعت ہو رہی ہوتی ہے ہاں خواتین والے حصے میں کتنے بچے روتے رہتے ہیں گود अपना لے کر کے اپنا بہلاتی پسلاتی رہتی ہے نماز اسی حالت میں ادا کرتی ہے ہاں ضرورت ہے اس ضرورت کو لوگ اپنے اپنی عقلے پر پر پرکھتے ہوئے اور اپنے خیال کے مطابق اس ضرورت کو رد کر دیتے ہیں نہیں جی نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خصوصی گھر میں امی نماز پڑھ رہی ہیں ماں نماز پڑھ رہی ہے کوئی بچے کو سنبھالنے والا نہیں ہے بچہ رو رہا ہے ماں کیا کرے گی نماز توڑ دے گی کہ گود میں اٹھا لے گی گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھے گی اس کی نماز ہو جائے گی باطل نہیں ہوگی جہاں تک گنجائش ہے جہاں تک حدیث ہمارا ساتھ دیتی ہے وہاں تک ہم کریں گے اور جہاں ثبوت نہیں, نہیں کریں گے معلوم کیا ہوا کہ نماز کی حالت میں اگر اس طرح کا کوئی عمل آدمی کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی جو لوگ باطل کہتے ہیں وہ سراسر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں چاہے یہ بچے کو گود میں لینے والی بات ہو یا سلام کا جواب دینے والی بات ہو یا یہ کہ کھانسنے کھارنے والی بات ہو یا اسی طرح سے رونے والی بات ہے نماز میں بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کو رد کر کے نماز. لوگوں کی نماز کیا کرتے ہیں باطل کرتے رہتے ہیں نماز باطل ہو گئی نماز باطل ہو گئی ہاں؟ نماز بھی باطل کرتے ہیں نکاح بھی باطل کرتے ہیں توڑواتے ہیں لوگ بہت سارے ہاں؟ کبھی آئے گی بات تو ذکر کریں جی کسی کو کچھ سوال کرنا ہے امام شوکانی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کا عمامہ گر جائے تو کیا کرے عمامہ جانتے ہیں عمامہ، پگڑی نماز کی حالت میں گر جائے سجدہ گیا اور پگڑی گر گئی نماز کی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اٹھا سکتا ہے نماز کی حالت ہی میں اٹھا کر کے امام کو سر پر رکھ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ عمامہ اماما سے بھاری نہیں ہوتا عمامہ امامہ سے بھاری نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردے سے اڑتے تھے اور کو گود میں لے لیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ انہا دیکھیے تو اس طرح کی بات ہے دل میں جگہ ہونی چاہیے دل میں احادیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ ہونی چاہیے جگہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں آئنہ کون سا لگا رکھا ہے کوئی اسپیشل خاص آئلک لگا رکھا ہے جس سے ہم خاص خاص چیزیں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہم اپنے ماحول میں خاص کر کے یہاں تو بڑا اچھا الحمدللہ ماحول ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں آ? آپ نے اگر جا کر کے اپنی مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لی اور کوئی اس طرح کا کام کر دیا تو فوراً فتوا لگ جائے گا اور نیا نیا دین سعودی سے لے کر کے آئے یہ نیا دین ہے کہ پرانا ہے یہ حدیثیں اسی لیے یہی اصل ہے یہی اصل دین ہے سب سے اچھا اور پختہ دین سب سے صحیح دین کس کے یہاں پایا گیا ہے محدثین کے یہاں پایا گیا ہے احادیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے والوں کے یہاں پایا گیا ہے اور آج بھی انہی کے ہاں صحیح دین موجود ہے کیوں اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. موجود ہیں. صحابی روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے یہاں صحیح دین موجود ہے کہ نہیں یقیناً یہ ساری حدیث ہے آپ ایک ایک حدیث کو آپ لے جا کر کے علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے اپنے یہاں مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے یہ جو حدیث ابھی اماما والی حدیث آپ نے پڑھی ہے مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے مفتی صاحب فوراً ہی فتوا لگا دیں گے نہیں نماز باطل ہو جائے گی فتوا لگ جائے گا آپ حدیث دکھائیں گے تو اگر پاور والے مفتی صاحب ہوں گے تو کان پکڑ کر کے باہر کر دیں گے لے جاؤ گستاخ کو سوال کرتا ہے بے ادب گستاخ کہیں اس لیے اس لیے دیکھیے بھائیوں ہمیں صحیح دین پر عمل کرنا ہے صحیح دین پہنچانا ہے اگر کسی کے لیے تعصب ہو تو کس کے لیے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں ڈٹنا ہے تعصب کرنا ہے فیور جس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, کی کی باتوں پر عمل کرنا ہے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے اپنے یہاں کچھ لوگ ہاں کیا کہتے ہیں ارے کہ یہ ان کے یہاں ہے یہ فلا نے ہاں ہمارے یہاں نہیں دین باٹا ہوا ہے یہ حدیثیں سب کے لیے ہیں کہ خاص خاص اسپیشل لوگوں کے لیے ہے سب کے لیے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سب کے لیے ہے آج ہم نے ہمارا دین جو ہے وہ اصل میں بٹ گیا ہے یہ پاؤ پاؤ تھوڑا تھوڑا جو ہے ہم لوگوں نے بانٹ لیا ہے نا یہ ان کے یہاں ہے ان کے یہاں نہیں ان کے کیا ہے ان کے یہاں نہیں یہ ہمارے لیے فلاں ان کے لیے نہیں ہے ہاں یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے یہ سب ساری چیزیں یہ سب ختم کرنا چاہیے اور ختم یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی پڑھائی جائیں گی سیکھی جائیں گی ہاں تب جا کر کے اس پر عمل ہوگا اگلی حدیث رسمات فرمائیے جیسا جی. کچھ کچھ ہاں. بنا ہاں. عزر. عزر جیسے مثال کے طور پر ہاں ہاں جی اچھا ان سے ایک منٹ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ٹوپی گر گئی تو اپنے یہاں تو فتوا بڑے بڑے مفتیوں کا ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی آپ اگر ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی ساتھ پیچھے سے وہ پلاسٹک प्लास्टिक वाली और खजूर के पत्ते वाली टोपी کر के لگائے لگائے وقت کہیں کا بے عدت بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے ہے کہ نہیں آہ, بنا ہاں ان حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں کھیل کیا جائے کل آپ نے سنا درس. کل کا محاذہ تقریر سنی آپ لوگوں نے ان کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کیا جائے تمام چیزیں ضرورت تمام چیزیں ضرورت ہم ہاں ہاں اگر کوئی شخص سے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے ایسے ایسے کر رہا ہے دو بار ٹوپی لگاتا ہے یہ غطرا بھی بہت مشکل کام ہے یہ اس قطرے سے بھی کوئی کھیلتا ہے تو پھر اس کی نماز کیا ہوگی خراب ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کو کوئی कुछ کچھ تین چار بار کی بات نہیں ہے اگر باطل ہونا ہوگا تو پہلی بار بھی باطل ہوگی ہاں تین چار بار کی بات نہیں ہے سمجھ رہے نا تو یہ غلط مسئلہ ہے لیکن نماز میں کھیل نہیں کرنا ہے نماز کو نماز سلاد کو سلاد کے طریقے پر اچھے خوش و خصو کے ساتھ جی وان امامت ابھی ہو رہے تردی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقت السودین الحیۃ والرب اخرجالعربا و صحاح ابن حبان یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے ہاں سعید بخار سنن اربا سعید ابوداود سن ابن ماجا اور ابن حبان وغیرہ کے اندر ہے کیا ترجمہ ہوگا اقت الو معنی کیا ہے قتل کر دو مار دو الاسودین دو کالے جانوروں کو ہاں کالے ناک اور یعنی سانپ اور بچھو کو چونکہ عام طور سے ایسے ہی رنگ کے ہوتے ہیں تو اگر نماز کی حالت میں سانپ نظر آ جائے تو آپ نماز کی حالت میں بچھو نکل آئے تو نماز کی حالت ہی میں آپ بچھو اور سانپ کو مار دیجیے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی الاسودین فی السود ان دونوں جانوروں کو سانپ کو اور بچھو کو اسی طرح سے سانپ اور بچھو پر جو ہے قیاس کرتے ہوئے جو ان سے مشابے جانور ہیں جو موزی جانور ہیں ان کو قتل کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں اس سے نماز باطل نہیں ہوگی اپنے یہاں کا کیا فتویٰ ہے نماز باطل ہو جائے گی عمل کثیر ہو گیا آدمی ظاہر سے بات ہے سانپ کو مارے گا تو ہاں اس کو بھاگنا دوڑنا پڑے گا بھاگنا دوڑ دو رکع تین نکات پڑھ لی آدمی نے سانپ نکلایا اس کو مارنے کے لیے دوڑا مار دیا بچھو نکلایا دوڑا آیا تو کسی دور جا کر کے مار دیا نماز اس کی باطل ہو جائے گی رہے گی حدیث کیا کہتی ہے آ? حدیث کہتی ہے کہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی ہاں اب اس کو میں دوسرے انداز سے سمجھاؤں او مولانا صاحب آج وہاں سینٹر میں بتا رہے تھے کہ نماز کی حالت میں صاف بچھو مارا کرو کوئی حرض نہیں ہے سینٹر میں کیا درس دے رہے ہیں نماز کی حالت میں صاف بچھو مارنے کے بارے میں بتا رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں صاف بچھو مارا کرو نماز میں یہ مطلب ہے حدیث اس کا نہیں اگر نماز کی حالت میں اس طرح سے اگر سانپ بچھو نکل آئیں تو نماز میں مار دینا چاہیے اس سے نماز باطل امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے مختلف ادھر جو ہے مسجد میں سانپ نکل آیا یہاں تو ماشاءاللہ سب کچھ دیہاتوں میں دیکھیں سانپ بچھو خوب نکلتے رہتے ہیں ہاں تو کیا کرے آدمی نماز کی حالت میں اور جوتا اگر پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو آسانی ہوگی مارنے میں ہاں کچل دے گا تو ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی ورنہ تو بےچارہ جو ہے ہاں لوگوں کو اس سے بچانے کے چکر میں اس کی نماز کی جماعت بھی چلی جائے, جائے, جائے, جائے گی تو بھائیوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مفہوم ہے جو صلف صالحین نے جیسے سمجھا ویسے سمجھو ہمارا انداز سمجھنے کا کیا ہے ہاں معلدانہ انداز ہے یعنی دشمنانہ انداز ہے ہمارا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا اور اس کو جو ہے غلط مفہوم پہلانے کا ہم نے ایک خیال رکھ لیا ہے کہ بس آگے اور حدیث اس طرح کی آ رہی ہیں تو کیا سمجھا آپ نے آج کی کتنی حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھی کئی حدیثیں پڑھی جس میں ایک حدیث میں ہاں کہ رونے سے نماز باطل نہیں ہوتی اگر کوئی نماز میں خوشور حضور کی وجہ سے آواز اس کی اس طرح سے نکل جاتی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اسی طرح سے ہاں کھنکھارنے سے, سے, ہاں سے نماز باطل نہیں ہوتی اسی طرح سے سلام کا جواب دینے سے نماز کیسے جواب دیں گے ہاتھ سے ہاتھ کے اشارے سے آج کے اشارے سے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی بچے کو اگر ہاں گود میں لے کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز باطل ہوگی آپ سنت گھر میں پڑھیے آپ کا چھوٹا بچہ یا بچی ہے دیکھیے آپ سدے میں جائیں گے اچھا گھوڑا ملے گا سوار ہو جائیں گے سواری ہوتی ہے کہ نہیں پڑھ کر کے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے امامت کراتے رہتے تھے حسن و حسین آ کر کے لد جاتے تھے آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے گھر میں نماز پڑھی تو یہ سب ساری چیزیں ان ساری چیزوں سے سابقہ پڑے گا تو یہ ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی والا جو اپنے کیا کیا صحیح ہے غلط کون سی چیز پیری مریدی والی بات پیری مریدی پر ایک داس سنٹر میں اچھی اچھی کیسیٹ چھپی تھی ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں میری ہی تقریر تھی اس میں مختصر طور پر وہ نماز سے ہٹ کر کے بات ہے اب آپ ساتھی نے پوچھ لیا ہے تو بتاتے ہیں کسی کو اپنا استاد بنا لینا کسی کو اپنا استاد بنا لینا دین سیکھنے کے لیے جو صحیح استاد ہو قرآن حدیث کی روشنی میں دین سمجھاتا بتاتا ہو اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو پیری مریدی ہوتی ہے اس کو آج کے عام لفظوں میں پیری مریدی بولتے ہیں لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کیا کرتا ہے बयात کرتا ہے یعنی اپنا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے پیر کے حوالے کر دیتا ہے پیر جیسا کہے گا ویسا مرید کرے گا پیر جیسا کرے کہے گا ویسا ہی مرید کرے گا اور اس پیری مریدی میں آپ کو معلوم ہے کہ پیری مریدی میں ایک سلسلہ چلتا ہے بیت کا ایک سلسلہ چلتا ہے آپ کو سلسلوں کے بارے میں شاید معلوم نہ ہو بہت سارے سلسلے مشہور ہیں سلسلہ سمجھتے ہیں ایک چین چلتی ہے کہ یہ پیر صاحب جو ہیں ان کا ان کی چین کہاں ملتی ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاں اور یہ پیر ہیں جو ان کا تعلق کہاں سے ہے ابو منصور مہتوریدی سے ہے اور یہ پیر ہیں ان کا تعلق سہر سے ہے اور جو ہے یہ سلسلہ ہے یہ, تا, یہ, راستہ ہے, یہ کہاں تک جاتا ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تک جاتا ہے تو اب الگ الگ پیر ہوتے ہیں الگ الگ سلسلے سے کیا کرتے ہیں بیات کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں اب یہ اس چین میں جڑنے کا مطلب کیا کہ بیڑا پار ہو گیا امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ جو شخص سے بھی اس سلسلے سے جڑے گا ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک رجسٹر دیا گیا ہے اس رجسٹر میں ان سے مرید ہونے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کی بخش ہو جائے گی یہاں تک کہ قبر میں منکر نکیر بھی سوال نہیں کریں گے اس سے ہاں یہ فلاں کا آدمی ہے ہاں کوئی بات نہیں تو پیری مریدی کے بڑے بڑے نقصانات ہیں اور یہ صوفیوں کا سلسلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے حدیثوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو ثبوت یہ پیری مریدی والے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے مر گیا اور اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ رہی امیر کی بیعت نہ رہی وہ جاہلیت کی موت مرے گا یہ کس کے لیے ہے امیر کے لیے ہے خلیفہ وقت کے لیے ہے خلیفہ وقت کے لیے ہے کہ اس کے ہاتھ میں بیعت شرعی اور شرکیہ کام کروائے جاتے ہیں ایک کتاب شریعت یا طریقت ہے اور اسی طرح سے کتاب تصوف کو پہچانی ہے. بہت ساری کتابیں اس پر علماء نے لکھی ہے جس میں پیر اپنے मुरीद سے کیا کیا کام کرواتی ایک مثال میں دیتا ہوں پیر کوئی شخص کسی سے مرید ہوتا ہے تو مرید پیر جو ہے اس کو طریقے بتاتا ہے ازکار کے کہ تم یہ پڑھو یہ وردے کرو یہ وردے کرو یہ وردے کرو اور اس میں اپنے بنائے ہوئے طریقے بتاتا ہے اور ایک اس کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم ایک وقت بیٹھ کر کے صرف اپنے شیخ کا تصور کرو کس کو تصور کرو خیال لگتو? اپنے ذہن میں کس کو بیٹھاؤ اپنے پیر کو اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کا خیال تک تمہارے دماغ میں نہ آنے پائے یہ جائز ہے درست ہے اندھیرے میں بیٹھ کر کے حق ہو, ہو. اللہ ہو اللہ ہو. اللہ, ہو. اللہ ہو کرواتے ہیں. اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو شخص کسی مرید پیر سے مرید پیر کا مرید ہو جاتا ہے اور کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے تو پیر اس کی مدد کرے گا ہر حال میں چاہے پیر پاس میں ہو یا پیر دور ہو اور چاہے پیر زندہ ہو یا پیر مر چکا ہو مرید کی اپنے مدد ضرور کرے گا بہت ساری مثال ہے ایک بہت مشہور قصہ بہت مشہور قصہ شریعت یا طریقت میں یہ قصہ ذکر کیا ہے اور اسی پیری مریدی پر میں نے کتاب تیار کی انشاءاللہ شاء اللہ سینٹر سے وہ چھپے گی کہ پیر مریدی کی حقیقت کیا ہے اس میں ایک قصہ فلان عبد عبدالرحمٰن کیلانی صاحب نے لکھا ہے اور یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ جنید بغدادی کا ایک مرید تھا اتفاق ایسا ہوا کہ جنید بغدادی اور پیر کو دریا کے اس پار جانا تھا جب وہاں پہنچے کنارے پہ ساحل پہ تو کوئی کشتی نہیں ملی تو مرید نے کہا کہ پیر صاحب اب کیا, کیا جائے کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے ہم لوگ پار کر لیں گے کہا کیسے کہا کہ چلو دریا میں پاؤں رکھو اور تم کہو یا جنید یا جند یا جند دریا پار ہو جاؤ گے تو دونوں پیر اور مرید چلے دریا میں قدم رکھا یہ سب بناوٹی قصے ہیں لیکن بہت پیش کیا جاتا ہے بڑے بڑے علماء پیش کرتے ہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء ہوں بہت ساری کتابوں میں یہ چیز ملے گی تو اب مرید کیا کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید یا جنید جنید صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مرید کو خیال آیا کہ مجھے تو یا جند یا جن کہلوا رہے ہیں اور آپ خود جو ہے یا اللہ یا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس نے یا جن چھوڑ کر کے یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کیا ڈوب گیا اندر ہوتا ڈوبکی لگانا ڈوب گیا پیر صاحب اس کو نکالتے ہیں کہا کیا کہا تم نے بدلا یا اللہ تک کیسے پہنچ جاؤ گے تو اس طرح کے یہ لوگ جو ہے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہتے ہیں پہلے پیر تک پہنچو پیر کا تصور کرو پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ وسلم تک یا اس کے اپنے بڑے پیر تک پہنچاتے ہیں پھر وہاں سے سیڑھی لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ تک اس طرح سے ان کے غلط سارے طریقے ہیں اور ان کا ایک قاعدہ یہ بھی بہت سارے قواعد اس قاعدے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیر غلط کرے یا صحیح کرے مرید کو ٹوکنا نہیں ہے پیر غلط کرے یا صحیح کرے مرید کو پیر کی باتوں پر کو جو ہے ٹوکنا نہیں ہے چاہے غلط کرے یا صحیح کرے اور پیر جو مرید کو حکم دے گی اسے اس کے لیے کرنا کیا ہے لازم ہے مرید اپنے آپ کو پیر کے سامنے ایسے رکھے جیسے ایک مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے کہ غسل دینے والا مردے کو جیسے الٹ پلٹ کرتا ہے یا جیسے پانی میں پڑے پڑا ہوا پتا ہوتا ہے تن ہوتا ہے کہ پانی پر آنے والی ہوائیں جس طرح سے چاہیں اس کو الٹے پلٹے اسی طرح سے ایک مرید کو کیسے ہونا چاہیے اسی طرح سے پیر کے سامنے ہونا چاہیے اور آپ نے جو ہے فارسی میں سنا ہوگا کہ خطائیں بزرگاں گرفتن خطاست بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے بزرگوں کی غلطی پکڑنا پیر کو غلط کام کرتے ہوئے ذنا کاری بتکاری کرتے ہوئے دیکھے لیکن پیر کو مرید ٹوک نہیں سکتا ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو پیر ظاہری طور پر جو ہے غلط کام کر رہے ہیں لیکن وہ اصل میں صحیح کام ہے ہاں مثال کہاں کی لاتے ہیں پتا ہے کہاں کی لاتے ہیں قرآن کی مثال لے آتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے دیکھیے کشتی توڑ دی تھی موسا علیہ السلام نے کیا کیا عام نے کشتی صحیح توڑی تھی غلط, موسیٰ علیہ السلام کو غلط لگ رہی تھی غلط رہا تھا ان کا کام. اور مر گیا موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں وہ کام غلط تھا خضر علیہ السلام کی نظر میں کیا تھا یہ مثال لے آتے ہیں ربانی صاحب کہتے ہیں کہ کہاں کہاں گنگو تیلی کہاں راجا بھوج یہ مثال کہاں کے لے آتے ہو اللہ کی بیان کی ہوئی مثال کو اپنے غلط کام پر فٹ کرتے ہو بم سجاد رنگی کن گرد پیرے مغا گوید کے سالک بے خبر نبوت زیرسم و راہ منزلہ فارسی کا شعر بڑا خطرناک شعر ہے ترجمہ سناؤں آپ لوگوں کو کہ اگر تمہارا پیر تم سے کہے کہ تم اپنے مسلح کو شراب میں ڈبو دو اپنے مسلح کو جانواز کو شراب میں تر کر دو پیو بھی اور ترک بھی تر بھی کرو تو تم کر ڈالو کیونکہ جو پیر ہے اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسے سارے راستوں کا پتہ ہے تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو آپ بھائی کو میں نصیحت کروں گا کہ یہاں پر موجود کئی کتابیں اس تعلق سے ہیں آپ پڑھیں کھولیں ہم لوگ تو کہتے صوفیا اکرام بڑے ادب و احترام سے صوفیوں کا نام لیتے ہیں لیکن یہ صوفیا کیسے ہیں ہاں ایک شیک مثالیں موجود ہیں ان کی کفر اور شرک کی ایک بری جو ہے ایک پیر کے پاس آتا ہے کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں آ? تو وہ پیر کیا کہتا ہے آ? کلمہ پڑھواتا ہے کیا جیسے سمجھو کہ میں نام نہیں لینا چاہتا میں نام نہیں لینا چاہتا مثلا پیر کا نام سمجھو کہ ہاں کیا? کیا ہے زید ہے تو پیر کہلواتا ہے کہو اشحد الہ الا اللہ الحلہ رسول اللہ کیا کہو کہ زید یعنی مجھے کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اعتراض کرتا ہے تو کہتا تم مرید نہیں بن سکتے پہلے ہی ٹیسٹ میں تم فیل ہو گئے میں تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا تمہیں چیک کر رہا تھا تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم ہماری اگلی باتوں کو مانو گے کہ نہیں میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں کیا یہی مثال پوری ٹیسٹ کرنے کے لیے امتحان لے لینے کے لیے یہی ایک مثال تھی کہ اپنے آپ کو رسول کہلواؤ اور یقیناً یہ سب کرواتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے شرکیہ اعمال سے بچائے یہ پیری مریدی کرنے والے لوگ اس دین کو اور دین کے اعمال کو نماز روزہ حج زکت اور توحید وغیرہ کو کہتے ہیں کیا کہ یہ چھلکا ہے یہ کیا ہے چھلکا ہے اصل مغز تو ہم لوگوں کے پاس ہے یہ لوگ جو نماز پڑھتے روز روزہ رکھتے یہ سب دکھاوا کرنے کے لیے جاتے ہیں آ? تو اس موضوع پر بہت سارے بیانات ہیں شیخ ربانی صاحب کا سوفیا گدین کرامات اولیاء آ? اور سوفیا اور برہمن اور اس طرح کی بہت ساری کیسٹیں ان کی ہیں سیڈیاں ہوں گی تو ان کو ذرا سا سنیے اور کتابیں پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کہاں ہیں اور یہ ہم لوگوں کو کون سا دین دیا جا رہا ہے آج یہ آج یہ لوگ ہم کو یہی یہی دین دیتے ہیں ان صوفیوں کے یہاں ان پوری پیری مریدی کرنے والوں کے یہاں جانتے ہیں کیا ہے ایک نعرہ ہے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو دین پھیلا وہ صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا صوفیوں نے دین پھیلایا ہاں؟ صحیح یہ ہے کہ صحیح اسلام صحابہ اکرام نے ہندوستان میں پھیلایا اور صوفیوں نے جو دین پھیلایا وہ غلط دین پھیلایا جو صوفیوں والا راستہ ہے ہاں شیخ شیخ جی با کیا کہا انہوں نے ہاں؟ با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام یہ ان کا اعلان ہے ان کا یہ لوگو ہے ان کا یہ کہتے اللہ اللہ ہیں براہمن کے ساتھ سارے لوگ گزرے ہیں جن کو صحیح دن نہیں مل پایا ورنہ تو ان کی تعلیمات میں بہت ساری عقیدے کی اور کیا کہتے ہیں صحیح باتیں ملتی ہیں آپ کو کیونکہ انہوں نے ماحول کیسا پایا سوفیوں والا ماحول پایا جی آپ کچھ کہہ رہے تھے فون نمبر دے دیتا ہوں پتہ لگا اگر سوئچ آف آ رہا ہو تو سمجھے کہ انڈیا میں مجھے نہیں معلوم اس وقت ہاں کسی سے بھی مل جائے گا آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے نا صلی اللہ تعالی تعالیٰ خیر خلطی محمد و عال علیہ و صحابی نہیں السّلام علیکم